امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغہ, نحج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں زمانہ جسموں کو کوہنا و بوسیدہ اور آرزو کو تر و تازہ کرتا ہے موت کو قریب اور آرزو کو دور کرتا ہے جو زمانے سے کچھ پا لیتا ہے وہ بھی رنج سہتا ہے اور جو کھو دیتا ہے وہ تو دکھ جھیلتا ہی ہے